من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم شہتم اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے یہود و نصارہ اور مشرقین کے دو اعتراضوں کا ذکر کیا انہوں نے دو اعتراض کیے تھے یہود <سطور> نے اور نصارہ نے اور مشرقین نے پہلی تو بات یہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا قالیہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نہیں جانتے کچھ بھی جاہل ہیں کچھ بھی نہیں جانتے اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خود کلام کرے اور ہمیں خود کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہم مان جائیں اللہ تعالیٰ خود کہے گا تو ہم مان جائیں گے دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا اوتا تین آیا یا پھر ہم پر کوئی آیت نازل کر دے آیت سے مراد یہاں پہ موئی ہے, ہے. ہے. کوئی معیجہ ظاہر کر دے رسول اللہ علیہ صاحب شام کے ہاتھ سے تو ہم وہ دیکھیں. دیکھیں تو ہم مان جائیں, مان جائیں. اس کے زمن میں کے زمن میں کے وہ مانگتے کیا تھے وہ کہہ تھے آسمان سے آگا بھی آ جائے آجا ہم آجا پر, آجا آجا پر. آجا تو مانیں ہم اب کسی کو ایمان قبول کروانا اور وہ بھی جبری طور پر یہ درست نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مرضی کے خلاف ہے اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہ مساط والسلام کو بھیجا اور وہ انبیاء کرام علیہ مساط والسلام جو ہے آ کر صرف راہ حق کو بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی ڈنڈا اٹھا کر کسی کے دروازے پہ نہیں گئے کہ اٹھا کر کھڑے ہو گئے تو کلمہ پڑھ تو تیری جان چھوٹے گی ورنہ نہیں کبھی کسی کا گلا نہیں دبایا کلمہ پڑھ تو تجھے چھوڑتے ہیں ورنا نہیں چھوڑتے کبھی کسی کے بچے کو اغوا نہیں کیا کہ تیرا بچہ تب بھی واپس آئے گا جب تو کلمہ پڑھے گا تو یہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھانا جو ہے یہ تو ایمان بالغیب کے خلاف ہے تقاضا ایمان کے خلاف ہے کسی کو دھکے کے ساتھ کلمہ پڑھا دینا تو اللہ تعالی نے ارشا فرمایا یہ پہلی بات تو یہ دیکھیں اللہ تعالی نے ارشا فرمایا اب یہودی تھے وہ تو آسمانی کتابوں کے عالم تھے اللہ تعالی نے انہیں بھی فرمایا لا یعم یہ بھی کچھ نہیں جانتے, جانتے مطلب کیا ہے اب نصارا جو تھے وہ بھی مدعی تھے اگرچہ وہ تھے جاہل جا کٹے جا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن مدعی تو تھے وہ اور مکے کے مشیک جو ہیں وہ خود کو فلسفر سمجھتے تھے اگرچہ وہ ڈیبل فلسفر تھے فلسفر تو کہلاتے تھے اپنے آپ کو اپنے آپ کو فن خان کہتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ ابو اجال جو ہے اپنے آپ کو ابول حکم کہلاتا تھا حکم والا دانا بندہ زیرت, زیرت، है؟ है؟ اور ایسے سے لوگ ان میں ان کے کہیں کے مطابق دانا تھے جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے ایسے سے مطالبات کیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا فرمایا کہ وہ روٹی کمانے والے ہیں مکہ کے مشرق بڑے بڑے تاجر ہیں بڑے بڑے کاروباری ہیں بڑا پیسہ ان کے پاس سونا ہے چاندی ہے جداد ہے بڑے بڑے بغات ہیں ان کے پاس یہودی بھی کو کوئی کم امیر نہیں ہے بہت بڑے امیر تھے یہودی سنار کا کام سارا انہی کے پاس تھا سنارے تھے یہودی سارے ہے جی اور بڑے بڑے بغات تھے یہودیوں کے اتنے امیر ہیں سارا کچھ موجود ہے اور ایک طرف سیاب کرام مردوان ہیں کھانے کی روٹی میسر نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی تک مجھے سر نہیں ہے ان کے پاس لیکن اللہ تبارک کو بالا نہیں آج جو ایک معیار ہم نے مقرر کیا ہے جس بندے کے پاس چار پیسے زیادہ آ جائیں وہ ٹیڑھا منہ کر کے چمبا منہ کر کے انگریزی بول لیتا ہو تو ہم کہتا ہے بڑا ہی پڑھا لکھا ہے چاہے وہ دین سے دشمنی کیوں نہ ہو دین کے خلاف بکواسی کرنے والا کیوں نہ ہو جیسے اس وقت جو حودارا نے اور مشرقین نے دنیاوی وسائل اور مادیات کی ہر طرح کی آسائش پاس ہونے کے باوجود ان نے جب اعتراض کیے تبارک و تعالی کے حبیب علیہ صحت السلام پر اور بے جا مطالبات کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں لا یعلمون یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں جانتی یہ تو کچھ جانتے نہیں اور آج ہمیں افسوس ہوتا ہے جو انگریزی پڑے ہوئے چار پیسے کیا کما رہے ہیں لوگ انہیں علم والا کہتے ہیں لوگ انہیں علم والا کہتے ہیں کہتے ہیں جی بڑا ہی پڑھا لکھا اچھا میں نے کہا بھی تمہارا بھی معیار ہمیں سمجھ نہیں آتا بندہ پڑھ کیا ہے جی پڑھ پڑھ کے جناب سولہ سال پڑھ کے پھر ڈپلومے کیا اس نے سارا کچھ کیا کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے میں نے کہا عالم ہے میں نے کہا پڑھا لکھا پھر کسے کہتے ہیں اچھا جسے عالم کہہ رہے ہیں اسے جاہل کہتے ہیں اور جسے پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں اسے عالم نہیں مانتے یہ منافقت ہے یا نہیں یہ عجیب ان کی فلسفی ہے جو ہماری سمجھ سے بالا در ہے کہیں گے انہیں پڑھا لکھا اور عالم نہیں مانتے پڑھ کیا جناب پوری پی ایچ ڈی کر لی ماسٹر کر لیا اس نے سارا کچھ کر لیا بھائی عالم ہے نہیں یہ عالم تو نہیں ہے کتنے سارے بیچارے پی ایچ ڈی کر کے بھی بکری منڈی میں یا اس طرح کی جگہوں پہ جا کے پارکوں میں جا کے مزہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بےچاروں کو نماز تک پڑھنے کا پتہ نہیں نماز تک نہیں پڑھتے بطا کیا ہے جی بڑا, بڑا, بڑا, بڑا, بڑا, بڑا لکھا ہے بندہ. بندہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی آپ لوگوں کو بتایا کریں میں پی ایچ ڈی کی ہوں میں نے کہا جی اچھا جی پھر پڑھے لکھے تو بہت, بہت, بہت ہیں عالم بھی ہیں نہیں جی عالم تو نہیں ہے اب بتائیں یار منافقت ربت بارک و تعالیٰ نے اس وقت کے وہ لوگ جن کے پاس مالی وسائل بھی ہیں اور تعریف کی کی کی کر چکے تھے تبیلی کر چکے تھے اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشا فرمایا ان کے بارے میں آئی یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے اس سے ثابت کیا ہوا جو بندہ علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے وہ جاہل عالم نہیں ہے جو بندہ علم کے تقاضے پر عمل نہ کرے وہ عالم نہیں ہے پکا ہے آج جتنے بھی بیچارے پڑھتے جاتے ہیں اسکول ان کو سوائے اپنا منہ چٹا کرنے کے سویرے سویرے اٹھ کے بیٹھنے کے جناب شیشے سامنے رکھ کے اپنے منہ کو جناب بنانا شروع کر دیں گے ہے یا نہیں ایسا منہ سفید اور گورا کرنے کے اور تن پروری کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں دوسرا ہی صرف یہی آتا ہے بس آپ لڑکیوں کو دیکھ لیں وہ بھی الیکشن کر رہی ہیں لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہی کاموں میں لگے ہوں اور اور جو ہے علم علم پر عمل نہ کرے اور ان بیچاروں کے پاس تو علم بھی 11-12 والا ہے. دین کا علم ہے ہی نہیں اس پہ عمل کیا کریں گے آپ بتائیں بندہ پڑھ گیا میتھ پڑ گیا اس پہ کیا عمل کرے گا کسی کو آپ دیکھیں وہ ضربے مار رہا ہے, کہیں کھڑا ہو کے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کیا نفا ہوا عمل کر سکتا ہے اس پر عجیب احمد یہ لوگ قرآن کریم سے سیکھے قرآن نے کیا تعالیٰ نے بارگاہ میں اعتراض کرے تو رب نے جاہل کہا بتائیں کھانے کے کمانے کے سارے طریقے انہیں آتے ہیں مکے کے مشرقوں کو نصارہ کو رب تعالیٰ جائل ہے یہ کیا ہے جائل ہے اور عالم کون ہے حضرت بلال ہے عالم کون ہے بلکہ علم تو علم عالم تو عالم علم کے دروازے مولا علی ہیں بتائیں جن کے اپنے کپڑے جو ہیں وہ اتنے بوسیدہ اور پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ایک شیابی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کمیز یہاں سے پھٹی ہوئی تھی دھاگے نیچے گر رہے تھے دھاگے نیچے گر رہے تھے یہ کیفیت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے لیے باس کی جن <متلاح> کے پاس جناب گھوڑا خریدنے کو پیسے نہیں آٹھ روپے کل جمع ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے آٹھ روپے کا آپ کی تکفین کا وہ انتظام کیا گیا کفن خریدا گیا گھوڑے کے پیسوں سے اور آج اتنے بڑے بڑے ڈیول فلسفر بیٹھے ہیں پرلے درجے کے شیطان بیٹھے انہوں نے پکڑ کے پورا زاویہ تبدیل کر دیے ایک فکر لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا رفتار کو اتارنی رشاف جی دیکھیں اب لو لا من اللہ انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اب بتائیں ہمارے یہاں کوئی بندہ جی میں تو وزیراعظم کی بات وہ مانوں گا جو وزیراعظم اعظم میرا دروازہ کھٹکا کے آ کے یہاں کہے گا وہ بات مانوں گا اب اسے کو دنا کہے گا یا پاگل کہے گا پاگل کہیں گے نا بھائی وزیراعظم اعظم ایک کے گھر میں کیسے جا کے اعلان کرتا رہے وزیر اعظم نے جو آگے نیچے وزیر رکھے ہوئے ہیں اور آگے وزیروں کے نیچے اور بندے رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا پیغام پہنچانا تم تک یہ وزیر کا پیغام ہی پہنچانا ہے نا یہ تھوڑی ہے کہ اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم جو ہے کہ گھر میں جا کے دروازے کھٹکا کے دروازوں پہ دستک دے کے ان کو پیغام دیتے رہے میں نے یہ آرڈر جاری کیا یہ حکم جاری کیا ہے اس کے مطابق عمل کرو یہ تو اس کی توہین ہے اللہ تبارک و تعالی تو خالق اور مالک کیا بادشاہوں کا خالق ہے وہ تو بے شاید بے شاید تو بے جس طرح یہاں تمہارے بادشاہ کی توہین ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان بہت بلند ہے رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے کچھ خاص بندے اور دوسری بات یہ ہے ہر بندہ رب تبارک و تعالی کی وحی کو اٹھانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا رب تبارک و تعالیٰ جس بندے پر نازل فرماتا رہا ہے، اس بندے کو اس عالم سے عالم سے نکال کر کے لطافت اورانیت میں لے جاتا ہے پہلے پھر رب تبارک و تعالیٰ اسے وحی کے قبول کرنے کے قابل بناتا ہے پھر لتبارک و تعالیٰ اس پر قرآن نازل فرمائی تو نازل فرمائی سبحان اللہ ایسے تھوڑا جناب ربت بارک و کا کلام رب تبارک و تعالیٰ نے جب کلام فرمائے حضرت مو علیہ السلام کے ساتھ ماں فرماتے اللہ ہیں له, تبارک و تعالیٰ نے ستر ہزار کان ستر ہزار کانوں کی طاقت عطا فرمائی حضرت موس علیہ السلام پھر جا کے موس علیہ السلام نے رب کا کلام سنا رب تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی آج کہتے جی رب سامنے نظر آیا میں تو ہم مانے عجیب پاگل ہے ملح دین یہی کہتے پھرتے آج کل ملح یہی کہتے پھرتے رب ہمیں سامنے نظر آیا ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا یہ رب تعالی نے آگے ارشا فرمایا جی دیکھے اللہ تعالی نے ارشاد اللہ تعالی نے یہ جو بات ابھی آپ سے کر رہے ہیں نا پہلی تو بات کا جواب ہی نہیں دیا اللہ تعالی نے جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا میں اس کا بھی کوئی جواب ہے بات کا بیٹ کا کیا جواب ہو کوئی بندہ ویٹ کر دے کہ جواب دے اس کا اس کا جواب کیا ہے ٹھیک پڑے گی نا تو پھر کیا فائدہ بندہ اچھا بولا شریف اور نیک بندہ ہو کے کسی کے سامنے ویٹ کرتے ہوئے گندا نہیں لگے گا وہ تو اس لیے بات کا جواب ہوتا ہے کوئی بات ہی نہ ہو کہتے جواب ہوتا ہے گل دا تو گال ہی نہ ہو لل ماری ہوا کسی نے تو جواب کا تھا جواب کس چیز کا بھی بتائیں نے, دوسری بات جو نے کہا کہ لائیں پھر ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی ہیں تو ہم بھی مانے اللہ تعالی نے ہوں یہی بات آپ سے پہلے آنے والے امبیا کو ان کے لوگوں نے بھی کی تھی یہی بات آپ سے آنے والے پہلے لوگوں کو بھی کی تھی اللہ تعالیٰ نے پاک میں ایک اور جگہ ارشا فرمایا آتا کیا وہ جو پہلے اپنے نبیوں کو یہ بات کر کے گئے ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کو ساحر بھی کہا مجنو بھی کہا جادوگر بھی کہا اور مجنو بھی کہا اور انہوں نے اپنے نبیوں سے یہی مطالبات کیے تھے میں کیا وہ مرنے لگے تھے ان کو کہہ گئے تھے کہ یہ بات تم نے بھی اپنے نبی سے کرنی کوئی مطالبہ نہیں کر گئے ان کی تو ملاقات ہی ثابت نہیں وسیعت کے لیے ڈائریکٹ وسیعت کے لیے ملاقات ضروری ہے ضروری ہے ان کی تو ملاقات ہی نہیں پھر وہ وسیعت کیسے کر گئے میں نا نا نہ آخر وجہ پھر کیا ہوئی اللہ تعالیٰ نے تشابہت بہت گندگی جیسی یہاں تھی ویسی وہاں تھی تو گندگی کی بو جو ہے نا بدبو ہمیشہ وہ ایک جیسی آتی ہے زمانہ کوئی بھی ہو دور جیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے تشا بہت کلوب ان کے دل ایک جیسے ہو ویسے ہو <Hoyom baked> اب دیکھیں دکھیں تشبیح میں اور تشابوں میں فرق ہے تشبیر میں اور تشابوں میں فرق ہے میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں تشبیر جو ہے وہ منکل وجوہ نہیں ہوتی جیسے مثال کے طور پر ہم کسی کے بارے میں کہیں یار مثال کے طور پر عمران خان نے سٹینڈ لیا امریکہ کے سامنے اکڑ گیا ہے عمران خان شیر ہے عمران خان شیر ہے یہ جیسے نواز شریف کو تو ویسے شیر کہتے ہیں امنواز شریف شیر ہے بھائی ہے یا نہیں اب ہم کہیں جی وہ شیر ہے کوئی بندہ جا کے اس کی کمیز اٹھا لے بھی تو کیا کر رہا ہے کہتا میں اس کی دم دیکھ رہا ہوں کیوں کہا شیر کی تو دم ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں اس کی دم ہے یا نہیں ہم کہیں گے بے وقوف انسان جو تشبی ہوتی ہے نا وہ من کل وجوہ نہیں ہوتی یہ نہیں کہ آپ کوئی بھی لگ کسی کے لیے بولے فلانا بندہ جو ہے وہ طبیعت کے کتا ہے تو آپ جا کے جناب اس کو دیکھنے لگے وہ بھونگتا بھی ہے یا نہیں دو گھنٹے دیکھیں دیکھیں جی اس نے بھونکا نہیں ہے تو آپ کہیے جی وہ تو کتا نہیں ہے میں نے خود دیکھا وہ تو بھونکتا نہیں آپ نے کہا وہ کتہ یہ تو جیبا کو والی بات ہوئی تو بھائی, بھائی تصبیح من کل بجو نہیں ہوتی, ہوتی لیکن تشابو بھائی جو ہے وہ من کل بجو ہوتی ہے بالکل وجوہ ہوتی ہے رب تبارک کو تارنے کی ہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں میں تشبیح جو ہے وہ پائی جاتی ہے نہ اگر یہ ہوتی تو پھر مین کل بجو نہ ہوتی نے فرمایا کہ پیشاب پایا جاتا ہے مطلب کیا ہے میں بالکل بےآن ہی جیسے دل حضرت ہی مر کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل رسول علیہ کے دور کے, کے جیسے دل مسل شام کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل رسول علیہ کے دور کے کافروں کے ہیں اور جیسے دل رسول علیہ کے دور کے کافروں کے تھے ویسے ہی دل آج کے دور کے کافروں کے ہیں اس وقت جو ہدون سارا اسلام پہ اعتراض کرتے تھے آج کی یہودی اور نسرانی, نسرانی وہ بھی وہی اعتراض کر رہے ہیں کیوں, کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے کیا؟ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا, سمجھاتا ہوں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں دل جو ہے نا دل ایک دوسرے سے ملتا ہے وہ دو چیزوں سے ملتے ہیں کتنی چیزوں سے دو چیزوں سے میں اس سے ہٹ کر کے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک صحبت سے اور دوسرا کسی بندے کا لیٹریچر کتاب پڑھنے سے مثال کے طور پر اب جس طرح میں سوچتا ہوں میرے پاس جو شاگرد بیٹھتے ہیں میرے میرے تعلق والے آپ یہ سنتے ہیں مجھ سے کوئی بندہ مجھ پہ اعتراض کرے میں اس وقت کراچی بیٹھا ہوں آپ بیٹھے لاہور وہ اعتراض پہلے نہ آپ تک پہنچاؤ نہ مجھ تک پہنچاؤ آپ چونکہ بیٹھتے ہیں میرے پاس سنتے ہیں رات دن مجھے گفتگو سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں ترجمہ تفسیر سنتے ہیں اب جو اعتراض مجھ پہ ہوگا کراچی میں وہی اعتراض آپ پر ہو لاہور میں یا جو بندہ میری کتابیں پڑھتا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں وہ بندہ انڈیا میں بیٹھا ہے یا وہ بندہ بنگلہ دیش میں بیٹھا ہے یا افغانستان میں بیٹھا ہے یا امریکہ میں بیٹھا ہے اب جو اعتراض مجھ پہ یہاں ہوگا نا وہی اعتراض ان ان ملکوں میں ان ان پر ہو تو چونکہ وہ میری کتابیں پڑھ کے اپنی طبیعت اور مزاج میرے جیسا کر چکے ہیں جس طرح میرا ایک سوچنے کا ایک زاویہ ہے وہ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں تو بتائیں دل ایک ہونے پر جواب ایک نہیں ہوگا اگرچہ اس کا جواب اس کا اتراض جو ہے نہ پہلے مجھ پر آیا ہو نہ ان پر آیا ہو جواب ایک ہوگا کیوں یہ دلوں میں تشابہ پیدا ہو گیا وہ صوبہ سے پیدا ہوا وہ جناب کتاب پڑھنے سے پیدا ہوا یہ ایک سبب ہے دلوں کے ایک ہونے کا اب میں آپ کو اس سے ہٹ کر مثال دیتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ابھی شباز شریف کی حکومت ہے جو کوئی اعتراض اس پہ کرے گا جی حکومت مہنگائی کر رہی ہے جو جواب شباز شریف کا ہوگا نا وہی وہ جواب نیچے والوں کا ہوگا ہے یا نہیں ایشار. وہ جواب نیچے والوں کا ہوگا شباز شریف جواب کیا ہوگا وہ کہے گا جی پہلے اتنی تھی عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی تیل پہلے اتنا ملتا تھا عمران خان اتنا کر دیا اس وقت تو آپ نہیں بولے اب بول رہے ہیں یہاں کے کسی بندے پہ محلے کے بندے پہ بھی کرے گا کوئی نولی کے بندے پر, پر تو وہ بھی جواب وہی دے گا جو شباز شریف نے دیا کیونکہ دل ایک ہو چکے ہیں دلوں میں تشابو آ چکا ہے اب اس کی شباز شریف سے ملاقات تو ثابت نہیں ملے تو نہیں ہے چونکہ دل ایک ہو چکے ہیں اللہ تبارک وطال نے کافر اور آج کے دور کا کافر رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا کافر جو ہے وہ بھی سود کو پسند کرتا ہے میرے دور کا کافر بھی سود کو پسند کرتا ہے میرے رسول علیہ وسلم کے دور کا کافر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے لوگوں میں پھیلے فاش پہلے عورتوں کو بندوں کو مردوں کو ننگا کر کے کعبے کا تواف کرواتا ہے میرے دور کا کافر بھی یہی چاہتا ہے وہ بھی کہتا ہے لوگوں میں بھی یہی پہلے فعاشی پہلے جس طرح اس وقت کے کافر جو ہیں وہ یہودی ہوں نسرانی ہوں مشرق ہوں اسلام پہ اعتراضات کرتے تھے آج کا مشرق اور نام یہاد کلمہ کو مسلمان جو ہے وہ بھی اسی زعبیے سے سوچتا ہے وہی اسی طرح کے اعتراضات اسلام پہ بارد کر رہا ہے اس دور کا کافر جو ہے وہ بھی یہی چاہتا تھا یہودی کہ بس روٹی ملنی چاہیے دین ہاتھ آئے نہ آئے آج کے دور کا بے دین بھی یہی چاہتا ہے دین ہاتھ سے جاتا ہے جائے لیکن روٹی نہیں جانی چاہیے ہاتھ سے جہاں پہ چک مار دیے نا ہم نے دانتوں سے دانتوں گرفت آ گئی ہے وہ روٹی دائیں بائیں نہیں ہونی چاہیے دین ہاتھ سے جاتا ہے تو جائے بتائیں بھائی ان کے دل اور ان کے دل ایک جیسے ہوئے یا نہیں ہوئے <تصفح> <تصفح> اب اس معنی میں ایک ہریش ری کو سناتا ہوں میں جس طرح اس وقت کے کافروں کو اعتراض تھا نا پردے پہ اسی طرح آگے کافروں کو بھی اعتراض کے, کے, کے باہر عورتیں جو ہیں بے لباس ہو کر بھاگ رہی ہیں کسی بندے نے انہیں روکا تو انہوں نے کہا دین نے روکا اسلام نے روکا کہ یہ ننگے ہو کے رب کے گھر کا طباف نہ کریں ان کا پتہ کیا نعرہ تھا میرا جسم میری مرضی میرا جسم ہے نا میری مرضی ہے میں پہنوں نہ پہنوں کپڑے تم کون ہوتے مجھے روکنے والے تم مجھے کہنے والے میرے دور کی رنڈیا میں اسلام آباد کی سڑکوں پہ یہی کہتی ہیں میرا جسم ہے میری مرضی چلے گی میرے جسم پہ کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی مولوی پردہ کر لے آپ سے ڈھاپ لے اپنی اگر تمہیں اتنا ہی پردہ آتا ہے تو جاؤ پھر خود ہی پردہ کر لو ہمیں کیوں کہتے ہو بتائیں یار دل میرے دور کے میرے دور کی رنڈیا جو ہیں جو دل ان کے ہیں جو باتیں ان کے دل سے اٹھ رہی ہیں وہی باتیں اس دور کی کے دلوں سے سوچنے کی فکر جو وہ بھی ایک جیسی ہوگی اعتراضات بھی ایک جیسے ہو گئے دونوں کے جوابات بھی ایک جیسے ہو گئے تو بتائیں دونوں جو ہیں وہ ایمان کے درجے میں رہے کیسے وہ کافر مومن کیوں بتائیں سود کو حرام کر دیا گیا اس کے حلال کرنے کی کوشش کرنے والا اس وقت بندہ کافر ہو آج کے دور کے مسلمانوں کیوں؟ کیوں شا بہت کلوب ہم رب نے فرمایا ان کے دل ایک ہو چکے ہیں ان کے آپس کی کوئی ملاقات نہیں جو اس وقت کی رنڈیاں سوچتی تھیں آج کی رنڈیاں بھی وہی سوچتی ہیں جو اس وقت کافر عورتیں سوچتی تھیں آج کی کافر عورتیں بھی وہی سوچتی ہیں دل ایک جیسے ہو گئے تشابہت بہت قلوب ہم یار رب کا قرآن ایسے نہیں فرماتا کلام تو رکھ دیتا ہے اب جواب دیا جا رہا ہے اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ رب آ کے ہم سے کلام کرے اس کا جواب نہیں دیا اس بات کا جواب دیا جو کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ وسلم کہتے ہیں کہ سونے کی سیڑھی لیں اور آسمان پہ چڑھ جائیں فیشتہ آئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے کہے کہ آپ نبی ہیں یا قرآن لولا نزلہ حاضر قرآن قرآن جو ہے ہم پر نازل ہو جائے تو ہم مانیں رب بارک اتار نے شاہ فرمایا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں نا آپ سے حبیب آپ کو ہمیں موجود دکھا دیں رفت بارک وطار نے فرمایا فرمایا قد کہ ہم جو بھی موجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں یہ قرآن نازل کر رہے ہیں حبیب یہ صرف یقین والوں کے لیے بے یقینوں کے لیے تو ہے ہی نہیں <متال> <متال> یہ مطالبے کیوں کرتے ہیں کافی یہ یہود و اور سارا مطالبے کیوں کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہے کچھ نہیں یہ تو انہیں کے لیے ہے جن کے دلوں کے اندر حق کو قبول کرنے کی استعداد ہے یہ تو اپنی استعداد مار چکے ہیں ان کے اندر ہمت نہیں رہی کہ آپ حق کو سن سکیں قبول کر سکے تو پھر یہ مطالبے کیوں کرتے ہیں چھوڑ دیں اللہ تبارک و وطال نے ایک طرح سے اپنے حبیب کو تسلی دی ہے <تصفيق> حبیب آپ ان کی فکر نہ کریں کیونکہ آکلام یہ چاہتے تھے کہ یہ گمراہ جو ہیں بے دین جو ہیں یہ دین پر آ جائیں اپنی آخرت صحیح کر لیں جنم سے بچ جائیں لیکن وہ نہیں آئے اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے مزید آئے مبارک نازر فرمائی اللہ تعالیٰ ماسل کب الحق بشیرم و نظیرہ میں حبیب پیارے ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کس کے ساتھ بھیجا <تصفيق> ہے حق کے ساتھ بھیجا ہے حبیب آپ مطمئن ہیں حق پر ہیں آپ آپ پریشان پھر کیوں آپ ان کو چھوڑیں بشیر و نظیرا آپ اپنے ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں اور نہ ماننے والوں کو نذیرہ ان کو جہنم کا ڈر سنانے والے ہیں بس آپ کا کام خوشخبری سنانا ڈر سنانا ہے باقی رہی یہ بات یہ حق کو قبول نہیں کرتے کفر کی طرف جا رہے ہیں شرک کی طرف جا رہے ہیں جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور جناب اس طرح کی بدماشیں کرتے پھرتے ہیں تو ابھی بات پریشان رہا تُس آلو آن صحاب الجحیم آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ جہنم کیوں چلے گئے ہیں آپ کو جو کام تھا آپ نے کر دیا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بس آپ مطمئن رہے ہیں آگے دیکھے جی اللہ تبارک نے ارشا فرمایا یہ مبارک نزول ہے یہودی آ کہتے تھے رسول علیہ السلام کو کہ آپ اس طرح کریں کعبے کو جو آپ نے قبلہ بنایا نا اسے آپ چھوڑ دیں اور ہمارا جو قبلہ ہے مسجد اخصا ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں ہم آپ کی ساری باتیں مان جائیں ساری باتیں بات سار مان جائیں گے اب بتائیں بھائی یہودی جو ہیں اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں رب تبارک حالانکہ بھی اسی کو قبلہ بنانے کا رہے جو پہلے قبلہ رہ چکا ہے جو پہلے قبلہ رہ چکا ہے جو قبلہ بھی رہ چکا ہو مسلمانوں کا قبلہ رہ چکا ہو جب رب فرما دے کہ اب نہیں اب نہیں تو بتائیں پھر اب اس کی پیروی کرنا جو منسوخ ہو چکا ہے وہ ہدایت نہیں ہے وہ ہوا ہے وہ خواہش نفس ہے رب بار گوتا نے میں حبیب نا یہ بات نہیں ماننی آپ نے رب بار گوتا نے کیا ارشا بنا یہ دیکھیں بلان تردو انکل یہود سارا ملتا یہ آپ سے ہر راضی نہیں ہو سکتے جب یہودی اور عیسائی جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں مم. یہ تو آپ کہہ رہے نا ایک بات مان لیں ہم مان جائیں گے یہ آپ سے آپ کا پورا دین چھڑوائیں گے بے آپ نے نہیں ماننی ان کی بات آج ایک مطالبہ رکھا کل اور رکھیں گے پھر اور رکھیں گے پھر اور رکھیں گے, اور رکھیں گے یہاں تک کہ آپ سے پورا دین ہی چھڑوا دیں گے یہ تو وہ کمی ہیں بتائیں بھائی یہ یہ یہودی شروع دن سے یہ کر رہے ہیں نصرانی شروع دن سے یہ کر رہے ہیں رب تعالی نے میں اتواسو بے کیا اس وقت کا یہودی جو ہے رسول اللہ ص کے دور کا میرے دور کے یہودی کو یہ وصیت کر گیا تھا کہ پاکستانی حکمرانوں کو یہ کہنا ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں تو مسجدوں کے سپیکر بند کر دو وہ وصیت کر گیا تھا ان کو کہ تم انہیں کہنا کہ عورتوں کے پردے ہٹوا دو تم اور تم کو ہو کہ پردہ نہ کریں تم یہاں پہ میراتھن ریس کرواؤ تیس ہزار لڑکیوں کو بے لباس کر کے صرف کچھ پہنا کر ان کی دوڑ لگوا دو یہودی ان کو آگے کیا گیا تھا اس وقت یہودی اس وقت یہودیوں کو وسیعت کر گیا تھا نہیں <تصفح> ان کے دل ایک ہو چکے تھے اس وقت یہودی اور آج کا یہودی اس وقت کا یہودی تو کچھ نہیں کروا سکا کیونکہ سامنے امام المبیا اور حضور کے سیابت <تصفح> <تصفح> ایک بات بھی نہیں منوا سکا اور بات بھی وہ جو دین کی تھی وہ نہیں منوا سکا لیکن آج کا یہودی جو ہے میرے ملک کے حکمرانوں سے وہ منوا چکا ہے جو عین کفر تھا جو این کفر تھا وہ منوا چکا ہے صرف چند پیسوں کے خاطر ایسے کتے بنے ہیں پیسوں کے خاطر کہ انہوں نے جناب کافروں کی انہوں نے سارا کی باتیں مان مان کے آج علیہ السلام کا جو حلیہ کر دیا انہوں نے بھی بھی نہیں یہ بھی مسلمان ہیں ابھی جو آئی ایم ایف ان کو پیسے دے رہا ہے ابھی امریکہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اپنا ایٹمی نیو کلیئر پروگرام جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دو جتنے پیسے کہتے ہو ہم دیتے ہیں بتائیں جی, بتایا جی, بتایا جی یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے میں نے کہا نا نا نا یہ نہ کہ یہ تیرا پاکستان ہے نہ میرا پاکستان ہے یہ انہی کا جو اشرافیہ بیٹھے ہیں اوپر جو جناب پورے کا پورا فنڈ کھا جاتے ہیں سارا کچھ کھا جاتے ہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہماری قوم ایسی بھی موقف ایسے نعرے لگاتے پھرتے ہیں فرانڈ نعرے وجن جی وجن میرے نچن دل کر رہے نچ بھائی کہتے پر کی کرا نہیں ہو جانا میرے کو نہیں ہو گئی ہے کوئی بندہ کہے میرے نچنا جی کر دا بتایا اسے جوتے پڑھنے جائیں گے نہیں پڑھنے تو اتار نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے یہ ہرگز گز آپ سے یہ دیکھیں یہ خطاب بظاہر حضور کو ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں حضور کو خطاب نہیں ہے ہاں آ کر سعد الام تو کبھی بھی ان کے اتباع کرنے والے نہیں تھے بھی کے کے دل عیسائیوں کا دین قبول کر لیں کیوں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا مسلمان اگر سوچے تو بھی جی نا وہ بھی ایمان سے چلا جائے گا ایسا کر سکتے تھے کبھی بھی نہیں رفتار جی دیکھیں ہاں اند اللہ واہ واہ واہ آج جو کہتے ہیں نا اسلام جو ہے دہرے کی طرف لے کے جا رہا ہے کس طرح لے کے جا رہا ہے رکھا میں کول ان ہُد اللہ میں ابھی پیارے آپ فرما دیں ہدایت تو ہے ہی وہی جو اللہ دے رہا ہے جو اللہ دے رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نالج سیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھتے ہیں علم کے لیے ہم فلمیں دیکھتے ہیں بڑا کچھ سیکھا جاتا ہے بھئی. ہم اینکروں کی جی جی وہ بھی بدماش تم بھی بدماش بن رہے ہو وہ بھی حرام خور تمہیں بھی حرام خور بنا رہے ہیں جس طرح وہ اینکر سوچتے ہیں ویسے تم سوچتے ہو اب تمہارے دل ایک جیسے ہو چکے ہیں جس طرح وہ ہا کے قریب نہیں آتے ویسے تم ہاک کے قریب نہیں آتے جیسے وہ حق سے بیگ چکے ہیں ایسا حال تمہارا خواہشوں کی پیروی کی آپ کے پاس علم آنے کے بعد یہ ہے علم ایک ہے جہالت ایک ہے علم ایک ہے جہالت امام جو ہے وہ علم ہے یا جہالت یہ جہالت امام ہے علم امام ہے نا آپ بھی اپنے علاقے میں جہالت امام نہیں علم امام ہے جہالت امام نہیں ہے اب جب علم امام ہے تو امام ہی بتائے گا نا کرنا کیا ہے یہ جہالت بتائے گی کیا کرنا ہے جیسے قرآن پا کے مثال دیکھیں حضرت سعید بڑا ہی مل سامنے اپنے چچے کو فرمایا میں یہ نہ کہہ کہ میں چچا ہوں تو میرے پیچھے چلو نہ تیری پیروی نہیں ہوگی علم پیروی ہوگی کیونکہ میرے پاس کیا کس کی ہوگی؟ علم کی. اب باپ بھی ہے وہ بے علم ہے تو پیروی کس کی کرے بیٹے کی کس کی کرے گا بیٹے کی اب بیٹا عالم ہو عالم ہو کے جاہل ابے کے پیچھے چل رہا ہو جی ابا جاہل ہے لیکن بات تو بی بات تو کیا ہے اس کی وہی بات مانی جائے گی جو حق ہوگی اور علم کے مطابق ہوگی دین کے مطابق ہوگی اگر وہ بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو علم سے ہٹ کر ہے خدا رسول کے مخالف مبنی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے ابا ہے پھر یہ ابے کو بھی کہیں گے ابا مجھے اپنے پیچھے نہ چلا تو میرے پیچھے چل تو میرے پیچھے چل, چل, چل کیوں علم میرے پاس ہے یہ قرآن سے مثال موجود ہے ابراہیم علیہ اپنے چچا کو فرمایا جسے ابا کہا گیا قرآن میں قرآن میں آ میرے پیچھے میری پیروی آج رسوم و رواج کے پیچھے اگر عالم چل پڑے معاشرے کے پیچھے عالم چل پڑے تو یہ ذہن میں عالم جو ہے وہ علم کے پیچھے نہیں چلا وہ جہالت کے پیچھے چل پڑا لوگ بول دی بیٹھے, دی بیٹھے دی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جی لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ امام نہیں ہیں امام نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ تبلیغ کر رہا ہو اور نہیں جی ادھر چلو ادھر ہوا آ رہی ہو جی نہ اس طرح, نہیں اس طرح نہیں رسول اللہ علیہ کے غلام ایسے, اللہ علیہ ایسے نہیں, کرتے نہیں کرتے رب تبارک بتا نے کیا ارشا فرما جی دیکھیں, دیکھیں, دیکھیں مالک من اللہ ملیم من ولا نصیر کہ نہیں ہے تیرے لیے اللہ کے پاس اگر ایسی ایسا کام کر دیا یہ بازار خطاب حضور کو لگ حقیقت میں لوگوں کو اور خطاب, خطاب میں اگر تم نے یہود و نصاری کی پیر پیروی کر لی رب دھمکی دے رہا ہے رب دھمکی دے رہا ہے ما من اللہ من ولیم ولا نثیر پھر تیری پکڑ ایسی آئے گی پھر تجھے رب تبارک وتعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی مددگار ملے گا نہ کوئی تیرا دوست ملے گا کوئی بھی نہیں ملے گا تجھے کوئی بھی کرے گا پھر بتائیں بھائی آج پاکستان کا بھڑکوں سے نکل گیا نہیں نکلا ہے کتنی غربت آ گئی ہے آج لوگ ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں ہر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے ماں بیٹی کی بیٹی کی اس رنگ کے لڑائیاں ہونے لگی ہیں جب ان کو کھانے کو روٹی نہیں ملے گی تو لڑائیاں ہی ہوں گی نا بہو کہے گی لا کے دیں وہ کہیں گے کہاں سے لائیں لڑائی شروع گھر کی لڑائی جو ہے معاشرے کی لڑائی تک لے جاتی ہے معاشرے کی لڑائی ملکوں تک لے جاتی ہے ملک میں فساد پھیلا تو دوسرے ملک خود پڑیں گے یہاں آج جو حالات بنا جا رہے ہیں یہ زبردستی کے بنائے جا رہے ہیں یہ مصنوعی حالات ہیں میرے ملک <sneaking Mihailun> کے حالات ایسے نہیں ہے <tenants recycled> <interactions> میرے ملک کے لیکن تقسیم غلط ہے ایک وہ بندہ بےچارا پندرہ ہزار آتا ہے اس کو تو نہ حکومت بجلی کا بیل دے نہ دوائیاں دے نہ پینڈول نہ کچھ اور دے ایک وہ بندہ ہے جو محکمے میں لگا ہوا ہے بجلی کے تنخواہ بھی ساٹھ ستر مفت دو ہزار یونٹ مفت بتائیں بھائی, بھائی یہ تقسیم ہے صحیح ہے ایک جج ہے لاکھوں تنخواہ لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا ہے اسے پٹرول مفت اسے بجلی مفت اسے گیس مفت تنخواہ بھی لاکھوں میں وسائل کی تقسیم دیکھے کیسی ہے یہی ظلم تو فرون نے کیا تھا حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے پتا کیا فرمایا تھا آپ نے کہا کہ آکار سات اسلام تو حکم تے خود حضور خود حکم تے جو فرما دیتے وہی شریعت تھا شریعت جو حضور فرماتے وہی شریعت تھا حضور جیسے تقسیم کیا کرتے تھے اب ہم کیا کریں حضرت عمر کو بلایا گیا حضرت عمر کہنے لگے حضرت ابوکر صدیق کو آپ ایسے کریں گریڈ بنا دیں درجے مقرر کر دیں اور پانچ چھ سات مقرر کیے علم کی بنا پر جہاد کی بنا پر جد و جو, جو, جو دین کے لیے انہوں نے کیا اس حوالے سے آپ گریڈ بنائے درجے بنائے اس حساب سے ان کو پیسے دیں حضرت ابو کسلی نے پتہ کیا فرمایا آپ نے میں میں ایسا نہیں ایسا کر سکتا میں ایسا مجھے نہیں کر سکتا پتہ کیوں وجہ کیا بیان فرمائی آپ نے فرمایا کہ وسائل کی تقسیم جو ہے نا وہ درجے کے حساب سے نہیں ہوگی وہ تقسیم جو ہے ضرورت کے حساب سے ہوگی جتنی ضرورت ہے کسی کو اتنے ملے گی اب ایک بند ہے اس گھر میں دو بندے ہیں اس کو 10 بندوں کو کھانا کیوں ایک بندے کے گھر میں 10 بندے ہیں اس کو دو بندوں کو کھانا سبحان اللہ اسلام کی تعلیم دیکھیں یار بندہ سد کے باری نہ جائے یار آج کے کے پٹھے کیسی تقسیم کر رہے ہیں ایک بندے کے پاس پچاس بندے ہیں اس کے گھر کے گھر کھانے والے اسے حکومت ایک روپیہ دینے کو تیار نہیں ایک بندہ جب وہ اکیلا بیٹھا ہے کے پٹھا افسر بن کے بیٹھا ہے اسے لاکھوں مل رہے ہیں رشوت بھی وہ لے رہا ہے سارا کچھ وہ گٹ کر رہا ہے لیکن غریب کو کچھ بھی نہیں مل رہا حضرت صدیق رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کام میں نہیں کروں گا بلکہ میں یہ نہیں دیکھوں گا گریڈ کیا اس کا بنتا ہے درجہ کیا بنتا ہے درجہ نہیں دیکھوں گا میں میں ضرورت دیکھوں گا بتائیں یار ایسا نظام ہے پوری دنیا میں ان لوگ کے پٹے کہتے ہیں جی مولوی کیا کریں گے میں نے کہا مولوی جس طرح صدیق نے کیا اس طرح کریں گے ضرورت دیکھیں گے ضرورت پہنچائیں گے ان کے دروازے پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کا یہ ذہن تھا بھی گریڈ اپ بنایا جائے لوگوں کے اندر درجہ بندی کی جائے اس حساب سے دیا جائے حض ابسری کا دورہ حضرت عمر کا دورہ آیا تو آپ نے پھر وہی کر دیا درجو درجہ حساب دس سال آپ نے یہی چلایا آخری سال جب آیا نا آپ نے دیکھا کہ حالات قابو نہیں آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر جو احتبس کی سوچ تھی وہی صحیح تھی جو اب صدیق نے کہا تھا وہی ٹھیک صدیق حضرت عمر کی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اور میں میرے شیخ ٹھیک کہتے تھے میرے مر سے ٹھیک کیا جاتا حضرت صدیق کہ یہی نظام ہونا چاہیے آپ نے سال میں بھی وہی نظام کروں گا جو ہرتے ابوک صدیق نے ڈھائی سال نافذ کیا تھا اب ہوا کیا اسی سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہو گئی نظام کون سا جو حضط ابکش صدیق کا تھا بتائیں آج ز... جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کس بنا پر ہو رہی ہے لوگ جھپڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک حکومت پکڑ کے فوجی کو ہے اسے جناب ہزاروں ایکڑ زمین دے دیتی ہے یہ آپ کی ہے جی اور پسا جا رہا ہے بے غریب یہاں کا جرن مشرف کا اتنا بڑا فارم بنا ہوا یار وہ ہے ہی نہیں یہاں وہ ہے ہی نہیں بتائیں اسلام ضرورت دیکھتا ہے درجہ نہیں دیکھتا اگر یہ انہیں حیا ہوتی تو جرنا مشرف کے پاس اتنا بڑا فارم ہوتا یہ تو ایک فارم ہے نا جو دکھ رہا ہے جو اس کے علاوہ ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آتے ہمیں جس طرح وہ کام کرتے ہیں خود دکھائی نہیں دیتے اس طرح ان کے ساتھ جاد بھی دکھائی نہیں دیتے رب تبارک کو نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ کتاب حق کا تلاوت وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے یہی ایمان والے ہیں ہیں اور کچھ وہ جو کتاب کا انکار کرتے ہیں قرآن کا انکار کرتے ہیں یہی گھاٹے والے ہیں چاہے چاند پہ پہنچ جائیں ہیں گھاٹے والے ہیں نقصان والے اب دیکھیں گے اگلی آئے مبارکہ بس بات ختم کرتے ہیں جہاں سے رب تعالی نے یہودیوں کا ذکر کیا تھا نا اسی بات پہ رب ختم فرما رہا ہے آج نمبر چالیس رب نے بنا یا بڑی اسرائیل آخری بات جب ہو رہی ہے ان کی تو یہاں بھی یہی فرمایا یا بنی اسرائیل ان کی ساری حرکتیں کرتوتیں لچھن سارے بیان کر کے رب فرماتا ہے یا بنی اسرائیل یہ علم بلاغت کا عظیم ترین کليا ہے بندہ جو دعویٰ کرے نہ شروع میں دلائل پورے دے کر بات ختم بھی اسی پہ کرے سبحان بات ختم بھی اسی پہ کرے یعنی بات شروع کہاں سے ہوئی ہو ختم کہاں ہو رہی ہو یہ نہیں رب یا بنی اسرائیل کیا کہ شروع کی تھی بات یا بنی اسرائیل کہہ کے ختم فرما ہے رب بار گوتال نے شاہ فرمایا یا بنی اسرائیل اللہ عمل اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی اور ڈرو تم اس دن سے جب کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گی ولا اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی عبض قبول کیا جائے گا بدلہ لے لیا جائے پیسے لے لی جائے جداد لے لی جائے اسے چھوڑ دیا جائے ولا تنف اور نہ ہی کسی کافر کو شفاعت نفع دے گی ولا نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی آخری بات رب تعالیٰ نے یہی کی یہ سارے یہودیوں کے بارے میں سارے نصرانیوں کے بارے میں, سارے مشرکوں کے بارے میں نہ یہودی بھی سارے ذلیل ہوں گے نصرانی بھی سارے ذلیل ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی نہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی یہ سارے جہنم جائیں گے اور جہنم میں ہی پڑے رہیں گے اللہ و تبارک و تعلق سمجھنے کی توفیق